من ہمزی و نفسی یا ایینہ آمن لا تقرب الصلاۃ وانتم ان تم سکارا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں جب تم ہو حتیٰ تعلموا ما تقولہ حتیٰ کہ تم جان لو تم کیا کہتے ہو یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا جب تک تمہیں پتا نہ چل جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ نماز شروع کر دیتا ہے نیند کی حالت میں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا نماز میں بار بار سوتا رہتا ہے تو یہ کیفیت ختم کرنی چاہیے سکارا نشے کی حالت میں پہلے شراب حرام نہیں تھی نشہ کر رہا اس کے بعد حرام ہو ہے ہے رہی پہلے نیند پوری کر لیں پھر نماز پڑھیں یا نیند کو ایسا بتائیں کہ وہ دوبارہ قریب نہ آئے اور اس کو روٹین بنا لینا عادت ہی بنا لینا یہ ٹھیک نہیں آہ. اب ایک آدمی اس کی روٹین جو کہ وہ رات کو ایک دو بجے سوتا ہے اور فجر کی بعد میں روزانہ ہی اس کو نہیں آئے گی تو یہ وہ رات کو لیٹ سونے والا کام غلط ہے نماز میں پھر آ جاتی ہے نا نیند وہ سے جو اڑتی ہے آیات لوگوں نیند سوری تے بھی آ جاتی ولا جنوبن اور نہ ہی جنبی یعنی کہ اس حال میں کہ کوئی آدمی جمبی ہو تو جمبی حالت میں بھی نماز کے کوئی قریب نہ جائے جنابت والی حالت میں اس پر غسل فرض ہو چکا ہو سبیر مگر راستہ عبور کرنے والا جمبی آدمی مسجد سے اگر گزرنا چاہتا ہے تو وہ راستہ عبور کر لے گزر جائے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھے گا حتی حتی کہ تم غسل کر لو یعنی کہ جنبی جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک یہ نماز کے قریب میں جائے گا مصر میں بھی نہیں جائے گا مسجد مردہ اور بیمار ہو یا سفر پر من لڑگا یا تم میں سے کوئی شخص آیا ہے قدائے حاجت سے اولا مستم السا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فلم تجد و مع اور تم پانی نہ فتعم و سعید امپیے بات و تم پاکیزہ گرد و غبار والی مٹی سے تی مم کرو فمس و بے وجوہی کم عیدی اور مسا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا ان اللّہ کا ناغفوبن غفورا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مواف کرنے والا بےحد بخشنے والا ہے سعید کہتے ہیں اس مٹی کو جو ہوا کے اندر اڑتی ہے اوپر کو گرد غبار والی مٹی یہ عام طور پہ ہمارے ملتان میں تو بڑی پائی جاتی ہے اور اگر اچھی طرح صفائی کر بھی لی جائے مشراً گھر کی تو دیواروں سے مل جاتی ہے ہاتھ پھیرنے سے وہ مٹی لگ جاتی ہے کافی پکی دیواروں کے اوپر بھی بڑی گرد جم جاتی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں گرد و غبار بہت جم جاتی ہے ہاں وہ علاقے وہاں مکے مدینے کے اندر تو وہاں پر بھی بڑی مل جاتی ہے جہاں پہ بندے رہتے ہیں نا جہاں پر انسانوں کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر گرد پہنچ جاتی ہے وہاں پر بھی گرد ہوتی ہے وہ اڑتی ہے جہاں پر بندے رہتے ہیں ना وہاں پر مٹی جتنی مرضی मोटी ہو وہ قدموں کے ساتھ اس کی پسائی آٹے سے بھی زیادہ باریک ہو جاتی وہ یہ رہتا بات ہے کہ وہ چپکتی ہے کپڑے کے ساتھ یہ نہیں لگتی لیکن ہوا میں اڑتی ہے دھول بن کے اڑتی ہے اور گرد و غبار والی مٹی بار اور موجود ہوتی ہاں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ نہیں پائی جاتی مثال کے طور پر پہاڑی علاقے وہاں پر جب بارش آ جائے نا تو اس کے بعد یہ ناپید ہو جاتی ہے اور کئی کئی دن تک نہیں رہتی گرد تو وہاں پر پانی کی فراوانی ہوتی ہے اگر ایسا علاقہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے تو وضو کے بغیر تیمم کے بغیر نماز پڑے نماز اس پر فرض ہے طہارت کی یہ دو چیزیں تھیں وضو کی تے کی مٹی گرد غبار والی اور پانی دونوں ہی موجود نہیں یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جس طرح مثلاً علاقے میں کئی جیل کے اندر پھنس گیا وہ جیلوں کی صفائی ستھرائی بڑی رکھتے ہیں اور وہاں پر وہ پانی دیتے نہیں کھانے کے اوقات میں بھی وہ بس جو تھوڑا بہت دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی واپس پھیلیا کوئی چیز اس کے پاس قیدی کے پاس نہیں چھوڑ جاتی مثلاً تو اب ایسی حالت میں وہ نماز پڑے گا نماز نہیں چھوڑے گا سے پہلے کھا بھی سکتے وزو کر وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے یا کھا پی لے اور اگر وضو نہ بھی کرے تو پھر بھی سو سکتا ہے شرام نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ہاں ہاں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ غسل لینا نہ کر رہا صرف وضو کر رہا ہے جب وہ غسل کرنے کے لیے وضو کرے گا اس وقت سر کا مسا نہیں ہے الم تردین او تو نصیب من الکتابی کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا یہ ترون بلالا تاب وہ گمراہی کو خریدتے ہیں وہ یورید ان تدل السبیل اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ و اللہ عالم بداقم اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے وہ کفاب اللہ ولیم و کفاب اللہ نصیرہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار مین اللہ دین احادلیمان موازی ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وہ اقولون سمی نہ وسعینہ اور وہ کہتے ہیں سمینا وسینا یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کیسم اور سن غیر اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے یعنی کہ ہماری بات ہی سن و اور رائنا کا لفظ کہتے ہیں ہم ہمارا لحاظگار ہمارا خیال کا لیکن یہ لفظ بولتے ہیں لئیم بی اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے راعینا کی بجائے راعینا کر کے کہہ دیتے جس کا ہمارے لهم اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سن اور ہمارے ہماری طرف دیکھ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا و اقوام اور زیادہ عدل والی بات ہوتی زیادہ انصاف والی بات ہوتی ولاک اللہ بھی ہم اور لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی یؤمنون الا اللہ پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم لعنت کا منع ہوتا ہے رحمت سے دوری جب کسی پر لام کی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت سے محروم ہو گیا رحمت سے دور ہو جائے یا ایو اللہ دینہ آمن یا ایو اللہ دینہ اوت الكتاب آمین بما نزلنا نزل نا مصدق الما محاکم اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نادر کی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے پاس ہے من قبل انت مسا وجوہا اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں فناردہ اعلیٰ ادباری ہا اور ہم ان کو پھیر دیں ان کے پیٹھوں کی طرف او نلانہ یہاں ان پر لانت کریں کمال انا اسحاب سب جس طرح کے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی اللَّهِ ام اور اللہ تعالی کا جو حکم ہے وہ ہمیشہ سے ہی پورا کیا گیا ہے ان دلیہ فروشرا کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے و یا فروماد دونہ دال کالم اور اس سے جو کم ہیں گناہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے معیو شرک بلّا اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقر افطار اطمان عدیمہ تو اس نے بہت بڑا گناہ باندھا ہے یا بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے الم تر یوز کو ہوں کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جو اپنے آپ کا تذکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں بل اللہ یوزک کی بلکہ اللہ تعالیٰ پاک قرار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ولا ظلم فتیلہ اور وہ فطیل برابر بھی ظلم نہیں کیے جائے گے فطیل دھاگے کو کہتے ہیں اور لفظ فتیل اس دھاگے پر بولا جاتا ہے جو کھجور کی گٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے ہیں وہ کفابی ہی اتو مبینہ اور یہی سریح گناہ گا, گناہ کافی ہے الم تردین اوت نصیب مین الکتاب کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو کتاب کا کچھ حصات دیئے گئے مینج و یہ بتوں اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں کفارو اور ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہا اولا مین اللہ دینا آمون کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں راستے یہ کتاب یہودی صحیح اولئیک اللہذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ومن یلعن اللہ فلن تاجدہ لہو نصیغہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے املہم نصیب من الملکی کہ ان کے لئے بادشاہت میں سے سلطنت میں سے کچھ حصہ ہے فعید اللہ سا نقیرہ تو اس وقت وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں گے کھجور کی گٹلی کے ایک طرف لائن ہوتی ہے اور اس کے پچھلی طرف ایک نقطہ سا ہوتا ہے جہاں سے اس کی جڑ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں نقیر نقیرہ آتا گٹلی یہ اس کے درمیان میں یہاں نقطہ کہتے ہیں ام الناس اللہ بن کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے جو کچھ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پر وہ لوگ وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں فقت آتینہ اعلی آل ابراہیم الکتاب و حکمہ یقیناً ہم نے اعلی ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی و آتینہ ملک عظیمہ اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی فمی من آمن بھی ومین محمد میں سے کچھ وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی وہ ہے جس نے جو اس سے رخ گیا جس نے اسے اس منہ پھیر لیا و کفا بھی جہنما سعیرہ اور جہنم کافی ہے جلانے کے لیے اندینہ کفرا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا عن قریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے پلما نادی جتم بدل نہ جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے کھالے گل سڑ جائیں گی بدل نا ہوں جلو تو ہم ان کے علاوہ انہیں اور کھالیں تبدیل کر کے دے دیں گے یہ انسانی جو چمڑا ہے یہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے چمڑا اگر اتر جائے تو نیچے والا جو گوشت ہے اس پر جتنی مرضی ضرب لگتی رہے یا اس کو کاٹا جاتا رہے اس پر کوئی علم اور تکلیف نہیں ہوتی تکلیف کو محسوس کرتی ہے کھال تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی جہنمیوں کا چمڑا جل جائے گا گل سڑ جائے گا تو اس کے بدلے ان کو چمڑا اور پہنا دیا جائے گا لئے روق تاکہ یہ عذاب چکھیں ان اللہ کان نا عزیزر حکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے والذین آمنوا و صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک سال عمل کی من خلو الانہار عن قریب ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیحہ آبادہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لہم فیہا ازواج متحرہ ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک دامن ولن زلیلا اور ہم ان کو لافانی گھنے سائے میں داخل کریں گے ان اللہ امرکمن تو عبد المانات یقیناً <أَحْلِهَا> اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں تک واپس لوٹا دو جو اس کے حقدار ہیں حقداروں کو امانتیں لوٹا دو حکم تم بے ناس اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انتحکم و بالعدل تو تمہیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے ان اللہ نیما یا عید بھی اللہ تعالی یہ بات کہہ کر تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے ان اللہ کا نسمی ام یقینا اللہ تعالی خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے یا ایو اللہ امن واطی اللہ واطی الرسول اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعت کرو وہ کمر اپنے میں سے صاحب معاملہ لوگوں کی یعنی کہ جن کا حکم چلتا ہے حکم دینے والے ہیں جو ان کی بھی اطاعت کرو یعنی امیر حکمران یا کوئی بڑا سربراہ فانتنازعتم فی شیء تم کسی چیز میں جھگڑا کرو فارفدوہ اللہ ورسول تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف انکم تم تومنون بالله والیوم الاخر اگر تم اللہ اور آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے علم تراََ آمان ضلع علی کا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی و ما من ضلع اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یوریدون تاط وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ تاغوت کی طرف لے جائیں قد امیرو بھی اور یقیناً انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ انہیں تاوت کا کفر کریں وہی قانون اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دیں تاغوت تاغوت کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی بھی ایسی ذات کو جو اپنے اندر الہی صفات سمجھتا ہو سمجھتا ہو کہ میرے اندر خدائی صفات ہیں یا پھر لوگ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر خدائی صفات ہیں اور وہ اس پر راضی ہو اس کو تاغوت کہتے ہیں اس طرح کافی لوگ بتوں میں سمجھتے تھے ان کے اندر خدائی الہی صفات ہے تاوت ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا کہ کا اختیار ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے حدود وضا کرنا اب ایک شخص وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا میرے لیے جائز ہے یہ تابوت ہے جو آدمی غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے تو جو غیب دانی کا دعویٰ کرے وہ بھی تابوت ہے ایسے سب سے بڑا تابوت ہے ابلیس شیطان رسول اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے رسول کی اور رسول کی طرف آ جاؤ اور عیت المنافقینہ یا سدون کا سودودا آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رک جاتے ہیں رکنا اذا اصابتهم مصیبہ تو کیسے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا مجاؤ جاؤکا پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں یحلفونا باللہی وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں ان اردنا اللہ احسان و کہ ہم نے تو صرف نیکی کا اور موافقت کا ہی ارادہ کیا ہے اولئیک الذین اللہ یعلم اللہما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس بات کو پس ان سے اعراض کیجئے وعدهم اور نصیحت کریں گا ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اثر کرنے والی ہو مؤثر ہو واسلام رسول اور ہم نے رسول صرف اور صرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے بہت قبول کرنے والا نہایت مہربان پائیں گے ایسا نہیں تیرے رب کی قسم یہ ایمان دار نہیں ہوں گے ایمان نہیں ڈال سکتے حتی ہوں حتی کہ تجھے اس چیز میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دیروں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے تسلیم تسلیمہ اور اس کو وہ پوری طرح سے تسلیم کریں ولو انہا کتبنا علیہم انی قتلو انفوساکم اور اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو اوی خروجو من دیاریکم یا اپنے گھروں سے نکلو ما فعلوہو الا قلیل منہم تو یہ کام ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا اور کوئی نہ کرتا ولو انہم فعلو ما یعیدون بھی اور اگر وہ ایسا کچھ کر لیتے جن کی ان کو نصیحت کی گئی لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی میں زیادہ ہوتا وَإذن لَدنَّ عَجرًا تو اس وقت ہم انہیں بہت بڑا عجر دیتے صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور یقیناً ہم انہیں انہیں بہت اور سیدھے راستے پر چلا دیتے وَمَن يُطِع اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں صدیقین شہدا اور صالحین کے ساتھ اور یہ رفاقت کے اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں الفضل من اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہے وکفا بلّہ علیما اور اللہ کافی ہے خوب خبر رکھنے والا جاننے والا یادین خود و اضرا کم فن وہ سبات جو ایمان لائے ہو اپنا بچا پکڑو اپنے دفاع کا سامان پکڑو فن فیرو تم نکلو گروہ در گروہ گروہوں کی شکل میں امین فرو جمی یا سارے اکٹھے یا مشت نکلو نمین کم لمن بکتے انا اور یقینا تم میں سے البتا وہ ہے جو سستی کرتا ہے دیر کرتا ہے فاین اصابتکم مصیبا تو اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا ہے قد انعم الله علی یا اذ لم اقم معهم شَهِيدًا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے انعام کیا ہے جب کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا ولا ان اصابکم فضل من الله اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے لقولننا تو البتہ وہ ضرور کہے گا کہ بینکم و گویا کہ اس کی اور تمہارے درمیان کوئی مودت نہیں کہیں یا معہم کہ میں ان کے, ان کے ساتھ ہوتامہ تو میں کامیابی حاصل کرتا بہت بڑی کامیابی فلی سب نے بالآخرا پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ قتال کریں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں قاتل فی سب اللہ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا فیقتل او یغلب وہ قتل کر دیا جائے شہید ہو جائے یا غالب آ جائے پسو فن اتھی ہی اجرن تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے فی سبیر اللہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے بل من ربنا من هذه اور کمزور مردوں میں سے عورتوں میں سے اور ان بچوں میں سے کمزور لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں وجہ اللہ نامدن کا غلیم وجہ اللہ کا نصیرہ اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست اور اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے یہ قتال کرنے کا ایک سبب اور ایک وجہ ہے جہاد کے جواز میں سے ایک جواز ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو ان کی مناصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے جہاد کرنا فرد ہے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا با انس تنساروقینی فعالی کو نثر اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر کافر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کی مناصرت ان کی کی مناصرت مدد کے لیے جہاد کرنا یہ فرض ہے الم تردین زکاتا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا نہیں کہ جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو فلمہ کتب علیہم القتال تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ اَوَشَدَّ خَشْيَا تو ان میں سے ایک گرو ایسا ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرہ جائے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے, ہے اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتا ہے وقالو اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لما قتبت علین القتال تو نے ہم پر قتال جہاد کیوں فرض کر دیا لولا اخرتنا الى عجر قریب تو نے ہم کو کیوں نہیں مؤخر کیا قریب کی مدت تک تھوڑی سی وقت تک تو نے محلت کیوں نہیں دے دی قل کہہ دیجئے مطاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان تھوڑا ہے والآخرت خیر لمن اتقا اور اس بندے کے لیے اخرت بہت بہتر ہے جو متقی ہوا جس نے تقوی اختیار کیا ولا تزلمون فتيله اور تم ڈاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے ائنا ما تکون یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ خاتم چونا گچ کلو کے اندر ہی کیوں نہ ہو مضبوط کلے تشیید مضبوط پہلے ہوتا تھا وہ چونا اور ریت ملا کے وہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے اب چونے کی جگہ سیمٹ آ گیا تو اس کے ساتھ وہ بڑی مضبوط پکی عمارتیں قائم ہوتی تھی ملوکل تم فی بروج مشہ اگرچہ تم مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو وہ ان تو سب ہوں ہاسانا اللہ۔ اور اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ سیت ہی اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے کل کہ اللہ اللہ ہے القوم لا حدیثا تو اس قوم کو کیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے حسن اللہ جو تجھ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پما اخابن من ان فمن نفسق اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے وارسل کل اللہ سے رسولہ اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے بکفاب اللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہ پامتی رسول فقر عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی بمن تبلى اور جس نے منہ پھیرا فما ارسلناك علیہم حفيظا تو ہم نے اپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا و يقولون طاعت و وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی فاذا بردوا من عندك اور جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں بيت طائفه منهم غير الذي تقول تو رات کو باتیں کرتے ہیں کرتا ہے ان میں سے ایک گرو اس کے برخلاف جو تو نے کہی ہے واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو رات کے وقت کی جانے والی باتوں کو لکھتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ پس ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی کارساز وقیل اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا وہ قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا جادو تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ مِّن الْأَمْنِ الْخُوْفِ اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں و لسلی اگر وہ اس کو لوٹا دے رسول کی طرف و الا ارن اور اپنے میں سے صاحب معاملہ کی طرف لا علما ال دین یستنبتونه منهم تو البتا اس کو جان لیتے وہ لوگ جو ان میں سے اس سے استنباط کرنے والے ہوتے اصل مطلب نکالنے والے ہوتے ولاول فض اللہ علیکم ورحمته اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی لتبعتم الشیطان الا قليلا تو تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب تم لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگتے فقاتل فی سبیل اللہ پس اللہ کے راستے میں قتال کیجئے لا تقلف الا نفسك اپ اپنے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دیں یا آپ کے سوا اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی وہ حرب المؤمنین اور مؤمنہ کو ابھارئیے اس اللہ ان یکف باسل الذین کفروا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا واللہ اشد تنکیرا اور اللہ تعالیٰ لڑائی کے اعتبار سے سخت ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی سخت ہے من جو اچھی شفاط کرے اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا یشفع شفاطََ عطی کلو کف المنہ اور جو بری سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا وقال مقیتا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر نگہبان ہے وہ ادافی جی تم بھی تحیط و او احسن اور اور جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تحفہ دو اس سے بہتر یا اس جیسا ہی لوٹا دو یا جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یہ جواب میں وہی وہ کہہ دو یعنی اسلام علیکم کہتا ہے تو السلام کو. اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ کہ السلام علیکم و اللہ کہتا ہے تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو اور اگر کوئی پورا ہی کہہ دیتا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو ویسا تم بھی کہہ دو کہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم بھی ٹھیک جلد. ہے اور سلام علیکم بھی ٹھیک ہے دونوں ذرا ٹھیک ہے ان اللہ حقاً علاق الش ان حسیبہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کا خوب حساب رکھنے والا ہے یا پورا پورا حساب رکھنے والا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معگودے بر حق نہیں بفی وہ تم کو ضرور جمع کرے گا اس قیامت کے دن تک قیامت کے دن کی طرف کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے من استق و مین اللّہ حدی تھا اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے